وما الدنيا و لعب یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے مراد کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے بے وقت ہے کہ بچے صبح سے لے کر شام تک کھیلتے کودتے ہیں جب شام کو فارغ ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کوئی چیز وہاں پر بنی ہوئی نظر نہیں آتی کھیل کود جب اختتام پر پہنچتا ہے تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو ہمیں نظر آئے کوئی وجود نہیں ہے کھیل کود کی طرح دنیا بے وقت ہے جب انسان مر جائے گا تو دنیا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے وہ ان آخرت لہی ال حیاوان بے شک آخرت کی زندگی ہی سچی زندگی ہے لو کانو یا کاش کے وہ جانتے ہوتے فعید رقیب فلفل کے دا اللہ مخلصین اللہ الدین پھر جب وہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے تو اللہ ہی کو یاد کرتے ہیں اللہ ہی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے مراد یہ ہے کہ جب مشکل میں آتے ہیں تو اللہ یاد آتا ہے فلم ال البر پھر جب اللہ تعالیٰ انہیں خوشکی کے دار و نجات دے دے مشکل دور ہو جائے ادا ہوں کرنے لگتے ہیں دوبارہ مشرک ہو جاتے ہیں خیر یہ تو کافروں مشرکوں کا ذکر ہے مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ مشکل میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خوشحالی و نعمت میں اللہ کو کیوں بھول جاتے ہیں کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم پر مشکل آئے پھر اللہ کو یاد کریں گے خوشحالی میں بھی اللہ کی فرماورداری کریں نعمتوں کی فراوانی میں بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں لی یک فرو نہ تاکہ یہ ناشکری کریں اس پر جو ہم نے انہیں عطا کیا یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں اور کرتے ہیں والی اور اس لیے کہ وہ دنیا میں کچھ وقت گزار لیں اللہ تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے کچھ وقت کے لیے اس وقت میں وہ ناشکری کرتے ہیں فسو ف پس ان قریب وہ اس ناشکری کا انجام جان لیں گے اولم یارو انا جالنا ہر امن کیا انہوں نے نہ دیکھا بے شک ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنایا یوتا النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ اور ان کے چاروں طرف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں ڈاکے پڑ رہے ہیں قتل ہو رہا ہے لیکن اس زمانۂ جاہلیت میں بھی مکئی مکرمہ میں امن تھا افبل باطل کیا باطل پر وہ یقین رکھتے ہیں وہ بھی نیا اور کیا وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ ناشکری کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے جھوٹی بات کہے او کز اب یا اس سے بڑھ کر ظالم کون جو حق کو جھٹلائے لائے لما جا جب حق اس کے پاس آ جائے علی صفی جہنم مس و یہ گنا کرنے والے اور کفر کرنے والے ڈرتے نہیں کیا جہنم میں کافروں کے لیے ٹھکانا نہیں ہے تو یہ ڈرنا چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو نیک بننا چاہتے ہیں نیک نہیں بن سکتے یہ ایک بہانہ ہے ایک عذر ہے حقیقت یہ ہے کہ بندہ اگر نیک بننا چاہے کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے والذین ناہدو فینا لنا دیا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں ضرور ب ضرور ہم ان کے لیے راہیں کھول دیں گے اور انہیں اپنے قرب کی جگہ دیں گے کوئی آگے بڑھنے کی کوشش تو کرے رو رو کر دعا تو مانگے آج اگر کاروباری نقصان ہو جائے تو کیسی دعائیں مانگتے ہیں رو رو کر اللہ سے دعا تو مانگے پروردگار تو ہمیں نیک بنا دے گناہوں سے نفرت دے دے یا اللہ ہمارے دل کو نورے قرآن سے منور کر دے دعائیں مانگیں گے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ راہیں آسان ہو جائیں گے وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لما المحسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے تم نیکی کرو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے